بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے لم يكن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البین اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے رسول من اللہ يتلو صحفاً یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے کتب جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں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 له الدین حنفاء و و و دین القیم اور ان کو اس کے سوا کوئی حلم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرے اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکات دے یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے ان کا مشرقین خالدین شل بری اہلِ کتاب اور مشرقین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ لوگ بدترینِ خلائق ہیں ان الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِينَ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں جزنی تجریدین ذلك لمن خشی رب ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو